یہاں سے جنگور کے مسئلے کے مطابق دلائل کا آغاز کر رہے بات یہ کر رہا ہے جائے گی یا نہیں تو جیسے کہ بن بن علیہ ان حضرات کے نزدیک یہاں تمام تحاویر مالکیا سب حضرات کہتے ہیں کہ زہر اور اثر میں ہے، جن، نہیں ہے بلکہ کیا ہے پہلی دلیل یہاں بکردنا وسلم نقل کرتے اپنے والد صلی اللہ کا <سلام> کبھی کبھار ہمیں بھی آیت کیا ہوتی تھی سنائی دیتی تھی کبھی کبھار اتنی <تصفح> دلیل چل رہی ہے اللہ نے کے بالکل خلاف ہیں جس میں یہ تذکرہ تھا کہ آپ نے کرا نہیں کی قرار نہیں ہے هونا بابك كد قد حدثنا قال حدثنا رواه قال حدثنا مروان قال حدثنا لاذاعي وياه ابن ابيكس عبد الله بن ابي قدره ابي ابن ابي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني مثل ذلك قال حدثنا حسان قال حدثنا اسماعيل بن عن مسلم عن مسلم خالد عن جابر محمد بن زهري عن عبيد الله بن ابي راقيان علي بن ابي فرماتے حضرت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ وسلم حضرت یقر اللہ آتے ہیں کہ وہ زہر کی پہلی دولتوں میں کیا پڑتی تھی عمل قرآن کے سرخ خاتین وقرآن وقرآن مجید من اور فی الحاط اور صرف اور صرف فاتحہ پڑھتے تھے اور قرآن مغرب کی پہلی دور سور فاتح سورج بھی ساتھ میں تھے اور فرقان فتح القرآن اور کسی رقط میں صرف اور صرف کیا کرتے تھے سورہ فاتحہ قاند اللہ و فرماتے ہیں جو کہ نقل کا اللہ بن و نقل و کو یعنی طرف یعنی مرفو نقل کیا محمد بن والد سے کرتے ہوئے کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے سورت فاتحہ پڑا کرتے تھے وہ صورت پڑا کرتے تھے اس صورت فاتحہ کے ساتھ دو رفتوں میں زہر و زہر بیو آیت احیانا اور کبھی کبھار ہمیں ایک آت آیت سنائی بھی دیتی تھی یہ تھی پہلی دلیل اپنے والے سے نقل کرتے اللہ تعالی شبی کہ ان کا یہ ہے کہ ظہر کے پہلی دو رقطوں میں کیا ہے؟, ہے دلیل نمبر دو یہاں سے وہ انکرتا قد <سؤال> قال حدثنا ابو قال حدثنا المسعودي عن زيد بن العامي عن ابي نضره عن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ابو سعيد الخدري الله تعالى قال استمع ثلاثه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاصه هي ان صلى الله عليه وسلم كبا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کم از کم صحابہ تھی تیس تب کی تیس تک کی تعداد جس میں سارے کے سارے صحابۂ اکرام کے اکٹھے ہوئے شرح بلائی اور مشورہ ہوا صحابہ اکرام کا جس میں تیس صحابہ اکرام تھے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ تاکہ اندازہ لگایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اختیار کرتے تھے زہر الرسر میں تمام ان نمازوں میں جن میں آپ صلی اللہ کی قرآب کی مقدار کیا تھی صاحب رام کا اس پر مشورہ ہوا اور فیصلہ اس پر ہوا کہ اور جو فیصلہ ہوا اس فیصلے سے دو ایک یا دو صحابہ کرام نے, بھی کسی بھی کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا فیصلہ کیا ہوا جہاں تک بات زہر کی نماز میں تو کہتے ہیں آپ کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآت ہوا کرتی تھی بے قدر کرا کے آیت تیسرا کی قدر اور اسی طریقے سے اثر کی جو پہلی دو رقطے ہیں ان میں یعنی زہر کی نماز میں اس طرح اگر تیس آیاتوں کی مقدار تھی پہلی دو رقطوں میں تو اصل میں کیا ہے اس کا نصب یعنی پندرہ آیات کی مقدار پڑا کرتے تھے پہلی میں اثر میں اور اسی طریقے سے زہر کی آخری دو رقطوں میں اثر کی آخری دو رقطوں کے حوالے سے بھی تو خلا صحاب اکرام اللہ تعالی علی مجمعین کا جو فیصلہ ہوا تیس صحابہ اکرام جس میں موجود تھے ان میں اس مقدار سے کسی نے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا جس کا خلاصہ یہ ملتا ہے کہ زہر الرسل میں قرعت ہے اگر ایسی بات ہوتی کہ زہر الرسل میں قراعت نہ ہوتی زہر الرسل میں قراط نہ ہوتی تو ضرور صاحبہ کرام تعالیٰ سے کوئی بھی اختلاف کرتا جب صحابہ رام نے اختلاف کسی نے نہیں کیا سب کے سب نے مطلب ہے بتلائی ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے اکرات نہیں فرمایا کرتے تھے آپ کی, کی مردار کیا تھی رجلان تو ان صحابہ اکرام میں سے دو کی کیا فر ان زور کی کے کا مختر اور کی نماز کی پہلی دو رقطوں میں جوہر کی نمازوں کا پھر رکاطن رکاطن زہرے اور زہر کی آخری دو رقطوں میں جو کچھ تھا پھر اس کا نصب یہاں پر ہوگا یعنی زہر کی آخری دو رقطوں میں کیا تھا نصب تھا یعنی قرہ عائد تھی تو اس کا بنسبت کتنی ہو جائیں گی 7.59 اج اسات کا کچھ زیادہ ائیت بنتی سات ائیت بنتی ہے ان ایورا ہم نمبر لوکن کا حدثنا قال حدث احباره رضي الله عنه قرہ حدثنا ابو عوانه عن منصور بن ابن زاذانہ ان النبلیدی بن علیہ وسلم قیام فرمایا کرتے دو رقط میں فی کرل رقات میں قدر آیتن تیس آیتوں کی مقدار پڑھنے کی بخر اور پھر نصف, نصف پڑنے کی راحت یعنی آ رہی ہے اوپر نصف نصف نصف نصف تذکرہ تھا اور اصل کی نماز میں اصل کی پہلی دو ربتوں میں آپ کیا تھے خدر اشرت آیتن 15 آیتوں کی مقدار قدر میں اس کن نہرو قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ س... صلی اللہ کا زور میں قیام کا میں <کن> آیت انتیس آیتوں کی مقدار <ایم> پہلی دو رفتوں میں سورہ سجدہ کی مقدار سرح سجدہ کی مقدار من قدر اور ہم نے اثر کی پہلی دو رقط میں قیام کا اندازہ لگایا اور ہم نے اندازہ لگایا پھر اصل کی آخری تو, کس سے بھی تو ان تمام کی تمام روایات جو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ زہر اور عصر کی نماز میں مجموعی اعتبار سے یہ صاف بات ظاہر ہوتی ہے کہ زہر اور عصل میں خیرات ہے اگر فراط نہ ہوتی پھر آپ وسلم کا اتنا قیام یا نقل کرنا دوسروں کا نہ ہوتا مجموعی اعتبار سے دو دلیلیں آپ کے سامنے آ چکی پہلے ابو خطا کی اپنے والد سے مختلف سندوں کے ساتھ اور ابھی سعود خز اللہ وی روایت مختلف سندوں سے نمبر تین یا ثعلانہ علی قال حدثنا قال حدثنا یوسف بن محمد المؤدب قال حدثنا حماد بن سلمہ تمیم سمعت عن جابر الله و سعامه رسول الله صلی اللہ علیہ كان يقر فضوء ولا سيك السماء ويطالع نص سماء الى الجنوب وبنحى من الصوری یہ فرماتے ہیں جابر بن صامره کہ عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور اثر میں کرا فرمایا کرتے تھے اس طرح جیسے کہ سورت وسما ہے تارق سورح طارق اور اس طریقے سے سورحج اور, اور اس طرح کی صورتیں آپ کیا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے باقی آپ پیچھے کرار کے حوالے سے پڑھ کے بھی آ چکے ہیں کہاں کہاں مفصل ہے کہاں مفصل ہے کہاں اوساد مفصل ہے اور کہاں مفصل ہے اور کہاں کے سارے مفسل ہے ہے نمبر چار دلیل چارم خوشری عن عن عمران حسین اللہ اللہ. رجل وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کراکی یعنی آپ سلیمت فرما رہے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے قائلین کے لیے بھی دلیل ہے ان کے خلاف اور یہ کون سی نماز کی من منفرا جب آپ سلم نماز سے پارے ہوئے تو توجہ ہوئے قال آپ نے فرمایا تم سے پیچھے جو صاحب میں جان چکا تھا کوئی خد خالج نہیں ہے جو مجھے خدان میں ڈال رہا تھا یعنی مجھے پریشان کر رہا تھا اس لیے کہ مختلف کا کرنا اس لیے ہی منع ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے تو یہ سکوت اختیار کرے کیونکہ اس نے اپنے لیے امام کا انتخاب کر لیا ہے اب وہی اس کی کیا کرے گا اس کی طرف سے قرار کرے گا کرا ات المام لہو کرا امام اخراط اس کے لیے لیکن بہر اس سے روایت جس کا خلاصہ یہ ہے کہ زہر رسل میں ہے اور آپ نے فرمائی ہے حدیث اور دلیل نمبر پانچ دلیل نمبر پانچ مجموعی اعتبار سے جب بولی کہ محمد بن بحر, بحر بن مطر البغلالی کہ حدثنا, حدثنا یزید بن حرمان کہ سلیمان الطیمیل عن ابن مجلس یہ روایات مجلس ہے اور کچھ مخلط ہے لیکن ہے مجلس ہے؟ عن ابن عمر کہ ولم اسمعه منه ان النبی صلی الله علیہ وسلم استجدہ فی صلات زہری کہ راقا آو اصحابو انہو قراغا تنزیل آپ صلی اللہ علّ نے ظہر کی نماز میں سیدہ کیا یعنی سعید فرمایا آپ نے زہر کی نماز میں قَالَ فَرَعَاهُ اکرام اللہ تعالیٰ علیہم نے یہ سمجھا کہ نماز میں کون سی ضرورت پڑی ہے حامین سجدہ آپ نے کیا کیا ہے میرے فرمائی ہے پڑھی ہے اس لیے آپ نے کیا کیا سجدہ تلاوت فرمایا فر... کہ صحابہ کرام نے یہ گمان کیا یہ خیال کیا آپ کے سجدے سے نماز کے دوران کہ آپ نے سجدہ تلاوت اس لیے کیا ہے سجدہ اس لیے کیا ہے کہ آپ نے سورہ سجدہ پڑھی تھی اور اس دوران کیونکہ سورہ سجدہ میں سجدہ ہے تو آپ سجدے کے لیے تشریف لیں گے سجدہ کرنے کے لیے اس لیے کہ آپ نے اس نماز اندر زہرے کی نماز میں کیا کیا تھا سیدہ پڑھی تھی اس جو جملہ آ رہا ہے کالا ولم اسما ہو مل ہو کالا ولم اسما ہو یاد رکھیے گا یہ جملہ جو ہے وہ سلیمان حتیمی کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے اس روایت کو جو سنا ہے وہ خود ڈائریکٹ ابو مجلس سے نہیں سنا ٹھیک ہے یہ جو ابو المجلس ہیں میں نے ان سے نہیں سنا بلکہ میرے اور ان کے بیچ میں کوئی اور واسطہ بھی ہے پھر آگے ابو جی؟ مجرس سے ابو المجرس سے نہیں سنا اس روایت کو بلکہ میرے اور ان کے بیچ میں کیا ہے ایک اور وارتا بھی ہے جو کہ امیہ نامی راوی ہیں کون ہیں امیہ ٹھیک ہے کہ نہیں باقی یہ ہے کہ ان کا نام ابھی مجلس ہے یا ابو مغل ہے تو صحیح یہ ہے کہ یہ ابو مجلس ہیں ابھی مغلر نہیں آپ کے حاشے کے اندر بھی اس بات کو واضح کیا ہو ہوگا یقین ہے. تو یہ جملہ سمجھ میں آپ کو میرے گمان کی با کیا دلیل کی کی uh, uh, جی? نمبر چھ فرماتے ہمیں نماز اڑایا کرتے تھے تویا جاروخاف ہے تو آپ جہر بھی فرمایا کرتے تھے وہ بھی پڑا کر سکتے تھے فیما پس ہم نے کیا جس میں اس نے کی کہتے کہ میں سنا ان کو کہ وہ فرما رہے تھے قرآن کی نہیں ہے کوئی نما اللہ بکرا مگر کی یہ روایت بتلا رہی ہے کہ زہر اور اثر میں بھی کیا ہے البتہ یہ ہے کہ اس میں شہر نہیں ہے بلکہ اگلا جملہ یہ ہے کہ کوئی بھی نماز ہے یا نہیں ہے کہ جس ایسی کوئی نماز ہی نہیں ہے کہ جس میں فراط نہ ٹھیک ہے کہ نہیں مزید اسی روایت کو مختلف سندوں کے ساتھ ہر نماز میں رسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا ہم تمہیں, سنا ہم نے تمہیں سنایا فما اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر مخفی رکھا یعنی آپ نے سر رن کی تو ہم نے بھی تم پر اس کو مخفی رکھا یعنی تم پر بھی سر رن کراد فرما رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کراد ہے یا بچے کیا ہے سررم ہے وانا محمد بن محمد بن اتفقا قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريه عن حبيب المعلم عن عطاء بن ابي زريع رضي الله تعالى عنهما في شيء من الكيساء اا فمختلف سند كتابي رواه قد حدثنا قال حدثنا عبد الله بن واحن قال اخبرني ابن زريه ان عطاء قال سمعت باهرينه رضي الله عنه يقول قالك نحو اي شيء أن محمد المعلم عن ہوگی آپ کے آپ صلی اللہ علیہ جو روایت ہے, ہے؟, ہے ایسی کوئی نماز ہے ہی نہیں کہ جس میں اور بعض نمازوں میں کیا ہے اخفاء ہے جس میں ہے. نے وضاحت فرما دی کہ ہم نے تمہارے سامنے یہ لوگوں جس نے ہمیں جہرن کر کے پڑھایا ہے نے میں جہرم کیا تمہارے سامنے بھی اخبار کیا تو یہاں تک دہلی ہوگی وَأَنَّ داوود ہے یہاں سے آگے دلیل اگر جس میں سبق سب میں یہ دور دعام یاد السلام <سؤال> علیکم